الحمد اللہ رب المین و سولاۃ وسلام علیہ سید اماطب اللہ علی رسول اللہ والسلام علی کا حبیب اللہ اللہ و سلام علی کا, اللہ علی کا نبی اللہ ولی آل حابی نور الله مدنی چینل کے ناظرین سلسلہ احکام تجارت کے ساتھ پھر سے حاضر ہیں اور الحمدللہ عزوجل حسب معمول ہمارے ساتھ ہیں مفتی علی اصغر اتاری مدنی العالی انشاء اللہ آپ کی کالز ہوں گی آپ کے واٹس اپ ہوں گے آپ کے ممکنہ صورت میں ٹیکس میسیجز ہوں گے آپ کے سوالات ہوں گے مالی معاملات سے متعلق تجارتی معاملات سے متعلق اقتصادی معاملات سے متعلق اور انشاءاللہ عزوجل مفتی صاحب آپ کے سوالات کے جوابات ارشاد فرمائیں گے اور ہم کوشش کریں گے کہ آپ کی کال پہلی فرصت میں لیں ترجیحی بنیاد پہ لیں اور مفتی صاحب کی طرف بڑھائیں تو آپ کو جو بھی اس حوالے سے درپیش معاملہ ہو مسائل ہوں فون اٹھائیے اپنا کال ریکارڈ کرائیے واٹس ایپ کیجئے ایس ایم ایس کیجئے انشاءاللہ شاء اللہ از ہم شامل سلسلہ اسے کرنے کی نیت رکھتے ہیں نبی کریم رعف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمانے ذیشان ہے جسے کوئی سخت ضرورت درپیش ہو تو اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے کیونکہ یہ درود پاک پڑھنا مسائب و علام کو دور کر دیتا اور روزی میں برکت اور حاجات کو پورا کرتا ہے سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی حمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھے بتایا جا رہا ہے آپ کی کال آ ہے تو کالس کی طرف بڑھتے ہیں اور پھر کال کے ساتھ ہی مفتی صاحب کی طرف انشاءاللہ شاء ہم بڑھیں گے جی محمد اسداری مرکز الاولیاء الاولیا کر رہا ہوں مفتی صاحب کے بعد میں عرض یہ ہے کہ وہ رقم جو اپنے قبضے میں نہیں ہے مثال کے طور پر میں نے کسی کے پاس پیسے انویسٹ کیے ہیں تو اس میں قرضہ وغیرہ سارا نکال کر تقریباً ایک لاکھ اور ساٹھ ہزار بچتے ہیں لیکن وہ پیسے میرے پاس موجود نہیں ہیں وہ انویسٹ کیوں ہیں اور اس کا جو پروفٹ آتا ہے اس سے میں وہ کمیٹی کے پیسے ادا کرتا ہوں اب جو قربانی کے دن آگے آ گیا رہے ہیں اس میں مجھے کسی سے قرضہ وغیرہ لے کر قربانی کرنی ہوگی یا پیسوں کا پاس موجود ہونا ضروری ہے ٹھیک ہے جی, جی, جی, جی, جی, جی الحمد للہ رب المینسلام و علاسلم ابلسلیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قربانی صاحب استطاعت پر واجب ہے صاحب استطاعت کو فکاہ کرام کی زبان میں غنی بھی کہتے ہیں صاحب استطاعت کے مختلف درجے ہیں مختلف یعنی کنڈیشنز ہیں اس کی اور ہر جگہ پر اس کی الگ ڈیفینیشن اور تعریف ہے مثال کے طور پر کوئی شخص حج کرنا چاہتا ہے اس نے حج نہیں کیا اس پر حج فرض ہے یا نہیں تو اس کی استطاعت کا جو دائرہ ہے وہ کچھ اور ہوگا ایک شخص پر زکات فرض ہے یا نہیں تو زکوات کے تعلق سے جو استطاعت ہے وہ استطاعت ہے غنی ہونا قربانی کے تعلق سے بھی جو ستاط ہے وہ بھی ہے غنی ہونا غنی ہونے میں ستات تو برابر ہے لیکن پھر بھی کچھ چیزوں کا فرق ہے مثال کے طور پر زکوٰۃ کی ادائیگی کے وقت مخصوص چیزوں کو دیکھا جاتا ہے ان چیزوں پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے ہر ہر مال پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن پر زکوۃ فرض ہوتی ہے وہ غنی بھی ہوتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن پر زکات فرض نہیں ہوتی لیکن غنی وہ پھر بھی ہوتے ہیں اور جو غنی ہے وہ زکوۃ لے نہیں سکتا اب غنی کون ہوتا ہے غنی وہ شخص ہوتا ہے کہ جس کے پاس اپنی حجات اصلیہ سے زائد قرضہ ہے تو قرضے سے زائد کم از کم ساڑھے باون تولہ چاندی ہو یا ساڑھے سات تولا سونا ہو اگر یہ چیزیں پوری نہیں ہیں کم و بیش ہیں سونا ایک آدھ تولا ہے چاندی تھوڑی بہت ہے تو ملا کر ساڑھے باون تولا چاندی کی جو مالیت بنتی ہے اس کو پہنچے کیش کو اگر ہم دیکھیں تو ساڑھے باون تولا چاندی کی جو مالیت بنتی ہے اس کے باور کیش ہو اگر تنہا کیش بھی ہے اتنا قرضے سے زائد اور حاجت اصلیہ سے زائد تو ایسا شخص غنی ہو جاتا ہے زکوٰۃ میں اگر چیک محدود چیزوں کو دیکھتے ہیں زکوۃ فرض ہے یا نہیں لیکن صدقہ فطر کے تعلق سے قربانی واجب ہونے کے تعلق سے ہر ہر مال کو دیکھیں گے یعنی جو بھی اس کے پاس زائد از ضرورت مال ہے ان تمام کو شمار کرتے ہوئے دیکھیں گے کہ زائد از ضرورت قرضے سے فارغ ساڑھے باون سولہ چاندی کا مالک ساڑھے باون سولہ چاندی کی مالیت کے برابر یہ مالک ان اشیا کا ہے یا نہیں اگر کوئی شخص ہے تو بلا شبہ وہ غنی ہوگا اور غنی پر قربانی واجب ہے اب رہی بات یہ کہ اتنے پیسے تو ان کے پاس یعنی ان کے اتنے پیسوں کو تو یہ مالک ہیں لیکن انویسٹ میں لگائے ہوئے ہیں تو دیکھا ہی جائے گا کہ انویسٹ میں کیا پوزیشن ہے بعض اوقات انویسٹمنٹ تو لگا دی ہوتے ہیں لیکن جب قربانی کے دن آتے ہیں تو ہو سکتا ہے انویسٹ ڈاؤن ہو یعنی وہ کاروباری قرضے میں چل رہا ہو تو وہاں کی پوزیشن دیکھی جائے گی اگر وہاں کی پوزیشن دیکھ کر جو میں نے ارض کیا ہے غنی ہونے کی تعریف صادق آتی ہے اتنے پیسے موجود ہیں تو بہرحال زکوٰۃ معاف کیجیے گا بہرحال قربانی جو ہے وہ واجب ہوگی اب خود پیسے اگر نہیں ہیں تو قرضہ وغیرہ لینا ہوگا اور خیر اتنی مہنگی بھی نہیں قربانی یعنی آٹھ سے دس ہزار روپئے میں حصہ بآسانی با ہو جاتا ہے اور آٹھ سے دس ہزار روپے کی بچت رکھنا اور اس کا انتظام کرنا اتنا مشکل معاملہ نہیں ہے اس جیسے انہوں نے بتایا اگر ان کے پرٹیکولر کیس ہم دیکھیں تو انہوں نے بتایا کہ انویسٹمنٹ جو بھی ہے سارا قرضہ وغیرہ سب کچھ نکال نکول کے ان کے ایک لاکھ ساٹھ ہزار روپے بنتے ہیں اور آپ نے ابھی فرمایا کہ یہ رقم تو ساڑھے باون تولا چاندی کے نصاب کی جو ہے ساڑھے باون تولا چاندی کی جو رقم ہے جی اسے 35-40 ہزار یہ تو روپئے کافی زائد ہے لیکن ان کا ایک اس میں ساز ذمہ طور پہ یہ بھی تھا کہ ہاتھ میں نہیں ہے تو ہاتھ میں ہونے کا اعتبار ہوگا یا نہیں ہوگا کاروبار میں لگے ہوئے انویسٹمنٹ میں لگے ہوئے دیکھیے معاملہ یہ ہے کہ اصل دار مدار حیثیت کا ہے ٹھیک ہے اور حیثیت کا جو تعین ہوتا ہے وہ ملکیت کے ذریعے ہوتا ہے صحیح یعنی کس کی ملکیت میں کیا ہے ٹھیک ایک آدمی ہے اس کا مکان کرایہ پہ چڑھا ہوا ہے جی اس کے ہاتھ میں نہیں ہے یہ تو نہیں کہیں گے کہ اس کے بعد کوئی پراپرٹی نہیں ہے ٹھیک تو کلائے گی اس کی ہاتھ میں کا اعتبار نہیں ہے ٹھیک ہے اگلی کال دیجیے سوال یہ مختلف بازا میں یہ کہ ایک ہوتا ہے کہ بندہ کمپنی میں کام کر رہا ہے جس کمپنی میں کام کرتا ہے اس کمپنی کا مالک اس کو کہتا ہے جی یہ کام کو کروانا ہے کمپنی کے یعنی کہ مستری والا کام جو ہے بلڈنگ والا کام جو ہے تو اس حوالے سے انہیں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کیا اگر کوئی مینیجر جو ہے کسی مستری سے ٹھیکار سے بات کرتا ہے جی میں آپ کو ٹھیکہ دوں گا تو آپ اس میں سے مجھے کیا کمیشن دیں گے تو اس طرح کمیشن لینا جاہر ہوگی ٹھیک کاروباری <coughs> جو مسائل ہیں جی <coughs> ان میں سے جو مشکل ترین عنوانات ہیں جی <coughs> مشکل ترین جو ٹاپکس ہیں یہ مسئلہ ان میں سے ایک ہے لوگ بہت زیادہ دشواری میں ہیں اور اگر وہ اس مینیجر کو رشوت نہیں دیتے کام نہیں ملتے کام پہلے سے رننگ میں ہوتے ہیں چل رہے ہوتے ہیں جب مینیجر ٹائپ کے لوگ یا جن کے ہاتھوں میں اس کاروبار کی اس کام کی جو ہے وہ ڈیل ہے جی وہ دیکھتے ہیں کہ اس سے بڑا کما رہا ہے ٹھیک ہے اپنا حصہ مانگنا شروع کر دیتے ہیں صحیح اچھا کینسل کر دیتے ہیں ٹھیک یہ ساری مشکلات اپنی جگہ پر ہیں لیکن تھوڑی دیر کے لیے ہم یہ سوچیں کہ یہ ان لوگوں کا مانگنا کیا ہے مینیجر کا مانگنا کیا ہے کیا ہے ٹھیک کیا اسے کوئی حق پہنچتا ہے کیا وہ بروکر ہے ٹھیک ہے تو پہلے سے فیکٹری کا ملازم ہے جی اور فیکٹری کا ملازم ہونے کے اعتبار سے ڈیلنگ کروانا اس کی ذمہ داری ہے ٹھیک تو وہ جو کچھ مانگ رہا ہے اپنے اثر و رسوخ کی قیمت مانگ رہا ہے ٹھیک میرا اثر و رسوخ ہے اگر یہ نہیں دو اپروول دے گا اس کی قیمت مانگ رہا ہے یہ تمہارا کام نہیں ہوگا اور یہ جو صورتحال ہے نو no ڈاؤٹ رشوت پر دلال کر رہی ہے صحیح کہ اس موقع پر اس مینیجر کا یہ رقم لینا کا تقاضا کرنا بلا شبہ یہ رشوت ہے اور رشوت کا لین دین کرنا جائز نہیں ہے بعض صورتوں میں رشوت دینے کے جواز کی صورتیں نکلتی ہیں لیکن یہ صورت ان میں سے نہیں ہے اب معاملہ یہ ہے کہ وقتی طور پر بندہ سوچتا ہے کہ بہت بڑا نقصان ہو جائے گا کیا کروں گا لیکن رس کے حلال کمانے کی جو اہمیت بیان کی گئی ہے جی وہ اہمیت سے تو بیان نہیں کی گئی کہ بندہ آنکھ بند کر لے ٹھیک اور کرے فکر ختم کر دے حلال و حرام کی اور ہر جگہ وہ سمجھوتا کرتا چلا جائے تو سمجھوتا کرنے والا امتحان میں کیسے پاس ہوگا ٹھیک یعنی سوال پوچھا جا رہا ہے ایک کوئی سوال ہے जी जी اور جو مرضی جواب دکھ دے پاس تو نہیں ہو سکتا امتحان امتحان یہی ہے کہ حرام کو چھوڑے حلال کو اختیار کرے ممکن ہے اگر پچاس ہزار کماتا تھا تو بیس ہزار کمائے بیس ہزار کماتا تھا تو دس ہزار کمائے لیکن رشوت میں پڑنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی اس میں ایک جو بہت بڑا وہ ہوتا ہے نا یعنی وسوسہ ہوتا ہے یا یوں کہہ جو اپنی قوت ارادی کو جو چیز توڑ وہ یہ ہوتی ہے کہ اس طریقے کا ٹھیکہ ہے یا اس طریقے کا معاملہ ہے کہ جبکہ کوئی مڈل مین مڈل مین بھی نہیں کہوں گا بلکہ مینیجر ٹائپ جو بھی سیٹ ہے اس سے اپروول لینی ہے اور اسے سگنیچر پہ جو ہے وہ ٹھیک ملنا ہے یا کام ملنا ہے یا آڈر ملنا ہے تو اب ہوتا یہ کہ ٹھیک ہے یہ حکم ہمیں پتا چلا ہم چھوڑ دیتے ہیں لیکن مارکیٹ میں تو چار افراد کے 10 افراد کڑے جو لے لیں گے اور ہماری آنکھوں کے سامنے وہ لے ہوتے ہیں کام کر رہے ہوتے ہیں اب ایسے میں اپنے آپ پہ قابو پانا اور پھر اپنی فیملیز کی طرف دیکھتے ہوئے قابو پانا تھوڑا مشکل ہو رہا ہوتا ہے ایسے ہم کیا تصور کریں اس طریقے تجارت کے اندر جو پوری جو کسوٹی ہے جی اصل جو کسوٹی ہے جی وہ ہے لین دین کا نظام ٹھیک جی ہے کوئی بھی آمدنی آپ کے اکاؤنٹ میں آ رہی ہے جی وہ کس حیثیت سے آ رہی ہے ٹھیک جی ہے کوئی بھی پیسہ آپ دوسرے کو دے رہے ہیں وہ کس حیثیت سے دے رہے ہیں ٹھیک جی ہے تو ان دونوں چیزوں کو درست رکھنا ہی ضروری ہے ٹھیک جی ہے آ, بعض لوگ کروڑوں روپے کے مالک ہوتے ہیں ٹھیک ہے بڑا پھیلا ہوا ان کا کاروبار ہوتا ہے جی وہ بھی یہ مسئلہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جب ہماری ڈی لگی ہے اور وہ یوں کریں گے تو کینسل ہو جائے گی جی ان کوئی نقصان نہیں پہنچے گا خیر دارومدار اس پر نہیں ہے کہ کوئی کروڑ پتی کرے تو اس پہ اجازت نہیں ہے اور لاکھوں پتی کرے تو اجازت ہے اس پر دارومدار نہیں ہے میں عرض کر رہا ہوں جی کہ اصل چیز کیا ہے کہ جب ہم نے ایک چیز کو خود ساختہ مجبوری بنایا ہے جی تو ہم نے خود کرپشن کو دعوت دی ہے خود بدعنوانی کا دروازہ کھولا ہے ایک صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ جوڑیا بازار میں ان کے والد صاحب ستر اسی کی دہائی سے کام کرتے ہیں اپنا ان کا کام ہے دکان وغیرہ ہوگی کہنے لگے کہ بعض چیزیں ایسی ہیں پہلے اس کا تصور بھی نہیں تھا مارکیٹ میں مارکیٹ کے اندر مثال کے طور پر پورٹ کے ذریعے جو مال منگوایا جاتا ہے انڈر انویسٹ کی جاتی ہے تو اس کا تصور بھی نہیں تھا اور کوئی اگر کرتا تھا تو مارکیٹ میں مشہور ہوتا تھا کہ بھائی یہ آدمی جو ہے وہ انڈا انویسٹ کرتا ہے یہ اس طریقے سے کام کرتا ہے بہت برا سمجھا جاتا تھا اب اگر کوئی آدمی نہ کر رہا ہو تو سب مارکیٹ والے آگے سمجھاتے ہیں کہ بھائی کمانا کہ نہیں کمانا مارکیٹ میں بیٹھو مارکیٹ کے اصولوں پر چلنا پڑے گا اب جو تبدیلی آئی ہے تبدیلی ہمارے ہاتھوں سے آئی ہے ہم نے خود جو ہے بہت ساری چیزوں میں بگاڑ پیدا کر دی ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو کے جائز ہے ایسا ہی ہے کچھ تو کیسے ہو سکتا ہے مطلب کہ ایک عالم کے لیے بڑا امتحان ہوتا ہے کہ وہ کاروباری آدمی کے پریشر میں نہ آئے وہ اعلان حق کرے اور جو صحیح مسئلہ وہ بتائے च... جہاں رشوت جہاں رشوت, رشوت ہے وہ رشوت بتائے جہاں جو ہے وہ جائز ہے اسے جائز بتائے بعض لوگ آ کے ایسا نقشہ کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کام نہ کیا تو پتہ نہیں آسمان سے زمین پر گر جائیں گے اور یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا تو بہرحال حقائق اس کے برخلاف ہوتے ہیں جی جزاکر لوگوں سے کافی بریف جواب آ گیا ہے اس کا اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں جی مسئلہ یہ ہے کہ ادھر نا کوئی اسکیم چلی ہوئی ہے کہ پچیس ہزار دیں تو پینتالیس دن بعد نا چالیس پینتالیس ہزار کا موٹر سائیکل مل جاتا ہے پوچھنا تھا یہ جائز ہے یا نہیں جائز ٹھیک ہے جی پچیس ہزار دے دیں اور پینتالیس دن کے بعد یہ چالیس پچاس ہزار کی موٹر سائیکل مل جائے گی نہیں یہ سوال پوچھ نہیں پائے جی اسکیم یہ چل رہی ہے بات جگہ پہ کہ پچیس ہزار روپے دے دیں جی ایک مہینے کے بعد بائک آپ کو مل جائے گی ٹھیک ہے پچیس ہزار کی بائک ہوگی اب وہ شو والا یا کوئی اور یہ کہے گا کہ وہ شو روم والا یا کوئی اور کہے گا کہ بھئی ٹھیک ہے بائک تو تمہاری آ گئی ہے اب چاہو تو یہ تیس ہزار کی مجھے بھیج دو کیش میں تیس ہزار کی کیش میں بھیج دو ہاں ٹھیک ہے یہ بڑا خوش ہوگا کہ ایک مہینے میں میں نے پچیس ہزار روپئے لگائے اور پانچ ہزار روپے نفع ہو گیا ٹھیک ہے یہ بابل مدینہ کے بھی بعض علاقوں میں چل رہی ہے ٹھیک اس میں پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ فی نفسی ہی یا درست ہے یا نہیں اچھا ہے ایک مہینے کے ادھار جو یہاں بابل مدینہ میں ایک ایک آدھ جگہ پر ایسا ہو رہا ہے ٹھیک ایک مہینے کا ادھار ہے اس میں یہ گنجائش ہے کہ بے سلم ہے ٹھیک ہے کہ پیسے ایڈوانس دے دیے گاڑی جو ہے وہ ایک مہینے بعد ملے گی ٹھیک ہے بے اسٹیشن لیں یا بے سلم لیں سودا یہ جائز ایک طرح سے ہے ٹھیک یہاں تک کا جائز یہاں تک کا جائز ہے ٹھیک ہے گاڑی آ گئی ٹھیک ہے ڈلیوری کے لیے گاڑی موجود ہے ٹھیک ہے اور جب چاہیں یہ اسے لے جا سکتے ہیں گاڑی کھڑی ہوئی ہے تخلیہ پایا گیا ہے ٹھیک ہے قبضے کی قدرت پائی گئی ہے ٹھیک ممکن ہے لے جانے والے لے بھی جاتے ہوں لیکن وہ اگر یہ فیصلہ کرتا ہے کہ ٹھیک ہے بھائی یہ گاڑی میں نے آپ کو کیش پر بیچی ٹھیک ہے یہ سودا بھی ٹھیک ہے یہ سودا بھی ٹھیک ہے ٹھیک لیکن جو کاروبار پر نظر رکھتے ہیں میں نے دو چار لوگوں سے سوال تو اچانک آیا کوئی ہماری پلاننگ نہیں تھی کہ شامل کرنا ہے کال دو سلسلہ موصول ہوئی ہے میں نے پہلی دفعہ سنی ہے ایک سوال میں نے کائم کیا اور آپ کا جواب پورا ہو دوپہر میں جی تو میں نے دو چار لوگوں سے پوچھا یار اس طرح کی ڈیل ہو رہی ہے اور اس ڈیل کا مطلب تو یہ ہے کہ ایک آدمی ایک لاکھ روپیہ لگائے ایک مہینے میں جی بیس ہزار ٹھیک ہے ایسے ڈیل تو मार्केट میں کہیں بھی نہیں ہوتی وداؤٹ ٹینشن وداؤٹ ٹینشن چکر کیا ہے تو بہرحال جو مارکیٹ کے لوگ ہیں جو سمجھدار قسم کے لوگ ہیں जी. وہ اس طرح کے کاروبار سے مطمئن نہیں ہے जी. ان کے نزدیک یہ جو کام ہے اس لائن پر جائے گا जी. جس کو لوگ ڈبل شاہ کہتے ہیں ठीक. اس کا انجام لوگوں کی نظر میں جو لوگ سمجھدار لوگ ہیں مارکیٹ کے وہ یہ ہی کہتے ہیں کہ اس کا انجام کو اچھا نہیں نکلنا یعنی وہ گویا کے دانے ڈالا جا رہا ہے مارکیٹ والوں کو یہ کہنا ہی ہی ہے یہ کہنا ہے مارکیٹ والوں کا یہ کہنا ہے تو بات یہ ہے کہ سمجھداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے جب بھی کہیں بڑے بڑے فراڈ ہوتے ہیں سکیم, سکیم ہوتے ہیں وہاں یہی ہی ہوتا ہے کہ بندہ سوچتا ہے کہ یار ایک لاکھ میں بیس ہزار آ گئے وہ سونا بیچتا ہے وہ مکان بیچتا ہے وہ گھر بیچتا ہے وہ پندرہ لاکھ لگا دیتا ہے ٹھیک थी ہے بیس لاکھ لگا دیتا ہے اور پھر یہ پتہ چلتا ہے کہ جناب بندہ ٹھیک تو یوں یہ کام بڑا خطرناک ہے ٹھیک میرا سوال یہ تھا کہ جیسے اب یہ کال آئی آپ نے فرمایا ہماری پلاننگ ہوتی نہیں ہے نارملی تو ہم کوشش کرتے ہیں لائیو ہی کالز لیتے یعنی مراد ہے کہ سلسلے کے دوران یا سلسلے کچھ دیر پہلے کالز آتی ہیں تو زیادہ تر ہی ہوتی ہے ہماری تو اب یہ کال آئی میرے لیے تو بالکل بالکل ہی نئی صورت تھی اور یہ پہلی دفعہ نہیں تھا اچھا سوال کوئی کیونکہ میں کوئی کمنٹس کرتا ہی نہیں ہوں آپ ہی وہ اس کی تفہیم بھی خود ہی فرماتے ہیں جواب بھی خود ہی اشاعت فرماتے ہیں یہ تقریباً آج تک مطلب جتنے عرصے سے میں دیکھ رہا ہوں جو بھی مطلب وہ معاملہ آتا ہے نا بعض اوقات جیسا بھی آپ نے فرمایا سوال درست نہیں کر سکے پوری آپ نے اس کی تفصیل بیان کر آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ کاروبار ظاہر سی بات ہے آپ کا کاروباری ڈیلنگ تو آپ کی ہے نہیں آپ کا تو پڑھنا پڑھانا اور استفتہ اور فتوی سے تعلق ہے کتابوں سے تعلق ہے مارکیٹ کی جو بھی ٹرمینالوجی ہوتی ہے پریکٹس ہوتی ہے بلکہ وہ بیک ڈور جو ٹرمینالوجی اور پریکٹس ہوتی ہے وہ بھی آپ بیان کر دیتے ہیں. تو یہ کیا ہے, ہے کیسے میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے <coughs> اللہ تبارک وطالعہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے کے خدمت کا موقع دیا ہے کہ میں پریکٹس میں ہوں ٹھیک <coughs> ہے ڈاکٹر پریکٹس میں ہوں نا تو مریض کا چہرہ دیکھ کے مرض پہچان لیتا ہے ایک ڈاکٹر وہ ہوتا ہے جو نیا نیا پڑھ کر آیا ہے اور ایک وہ جو پریکٹس میں ہے تو وہ چہرہ دیکھ کے مرض پہچان لیتا ہے کہ اس کو یہ مرد ہوا ہوگا تو جب بندہ پریکٹس میں آتا ہے تو ظاہر بات ہے لوگ سوال پوچھتے رہتے ہیں کام ہی یہ ہے کوئی اور کام ہی نہیں کرتا ہوں میں تو میں آج بھی جو ہے وہ ایک ساپ کل سے لگے ہوئے تھے فون پہ فون فون پہ فون تو اس کے بعد جو ہے وہ میں نے اٹینڈ کیا ان کا فون کہنے کے وہ مسئلہ پوچھنا ہے بٹ کوائن کے بارے میں ون کوائن بٹ کوائن کے بارے میں پوچھنا ہے اچھا رات بھی کسی نے مجھ سے اتفاق سے پوچھا جی تو میں نے اس کو واٹس اپ پہ پوچھا تھا شارٹ جواب دے دیا تو میں نے گھر میں آیا کہ بہت سارے لوگ پوچھیں گے تو میں نے اپنے پیج پر ایک مختصر جواب ڈال دیا ٹھیک ہے کہ پاکستان کی گورنمنٹ جو میں نے نیوز میں پڑھا ہے اور اس نیوز کا لنک بھی ڈال دیا اسٹیٹ بینک کی طرف سے ایک الامیا جاری ہوا کہ یہ جو آ, مختلف قسم کی کرنس، کرنسی الیکٹرانک کرنسیاں آئی ہوئی ہیں پاکستان میں ان کا کام غیر قانونی ہے یہ لنک ڈال دیا میں نے اپنے پیج پر اور یہ لکھ دیا کہ بھائی جس دن یہ کام قانونی ہو جائے گا نا جی تو اس کے بعد ہم فکری طور پر اس کا جائزہ لیں گے ٹھیک ہے کہ ایک کام ہوتا کیا ہے کیسے ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے تو فی الحال تو ہماری اس کے بارے میں کوئی حتمی رائے نہیں ہے البتہ اتنا انڈیا ضرور ہے اس کام کا جائز ہونا بڑا مشکل ہے ٹھیک کیونکہ کاروبار ایسڈ کا ہوتا ہے نا جی ایسڈ تو کہیں نظر ہی نہیں آ رہا اس میں اور وہ سارے ہمارے اپنے سوالات اس کے متعلق باقی ہیں تو یوں چونکہ پوچھنا رہتا ہے لوگوں کا تو معلومات بھی ہو جاتی ہیں سانے اگلی گول دیجیے السّلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محمد تجارت میں میرا یہ سوال ہے ایک کیا کاروبار کرتا ہے اور دوسرا اس کاروبار میں پیسہ لگاتا ہے اس میں شریر کیا حکم جو کرنے والا اس کا کتنا حصہ بنتا ہے اور جو پیسہ لگا رہا ہے اس کا کتنا جزاک اللہ جی مظفر جی کیا سوال تھا سوال یہ ہے کہ ایک شخص کاروبار میں محنت کر رہا ہے کاروبار چلا رہا ہے رن کر رہا ہے اور دوسرے کا پیسہ ہے تو اس میں پروفٹ کی ریشو کیا آئے گا یہ دونوں پروفٹ کی ریشو مقرر کرنے میں آزاد ہیں ٹھیک جو چاہیں ریشو ہی مقرر کر سکتے ہیں لیکن یہ ضرور ہے کہ رقم فکس نہیں کریں گے پرسنٹیج دو ہزار تمہیں ملیں گے پانچ ہزار ملیں گے پرسنٹیج فکس کریں ٹھیک کہ ٹوینٹی پرسینٹ فلاں کو ایٹی پرسینٹ فلاں کو یہ کم زیادہ جی جی جو یہ کاروبار کر رہے ہیں اس کاروبار جس موڈ پر یہ کر رہے ہیں موڈ آف ٹریڈنگ جو انہوں نے اختیار کیا ہے جی اس کو کہتے ہیں مداربت جی مداربت کیا ہوتی ہے اس کے کیا کام ہیں دارالفتہ اہل سنت کی ایک ایپلیکیشن ہے اس ایپلیکیشن کے اندر ایک کیٹیگری ہے فرض علوم کورس جی آ, اس میں بہت سارے بیانات ہیں اور ایک کیٹیگری ہے تجارت کورس تجارت کورس کے اندر کچھ بیانات ہیں تجارت کی جو بیسک چیزیں ہیں ان کے اوپر جو ایک مرتبہ بڑے اہتمام کے ساتھ کلاسز ہوئی تھیں تو آپ اس میں سن لیں ایک یا ڈیڑھ گھنٹے کا بیان ہوگا کہ مداربت کیا ہوتی ہے اس کی کیا بیسکس ہوتی ہیں اللہ نے چاہا تو اس کے متعلق جو ضروری باتیں ہیں وہ آپ سیکھ سکیں گے ٹھیک اگلی کال دیجیے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں محمد اکرم اختاری بول رہا ہوں ڈبلو ڈی سیلو ضلع بہاری سے میرا سوال یہ ہے کہ ہم ایک بیس لینا چاہتے ہیں ہمارے دوست بولتے ہیں ہمس لے کے دو وہ حصے تھے اس کا ہم پوچھنا چاہتے ہیں بولتے ہیں آدھا دودھ ہم رکھ لیں گے آدھا دودھ آپ رکھیں وہ چارہ وغیرہ وہ بھی ڈالیں گے اس کے دیکھ بھال بھی وہی کریں گے مجھے بولتے ہیں لے کے دے دو ہم ایسا کیا ہے یہ صحیح اس میں کیا اجازت ہے نہیں اس میں کیا ہے سر ٹھیک ہے جی دیکھیں ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ دو آدمیوں نے جو لین دین کا معاملہ کیا ہے وہ شری اصول و ضوابط کے مطابق ہے یا نہیں ہے ٹھیک <coughs> جانور یا بھینس کا جو لوگ معاملہ کرتے ہیں یعنی جو رائج معاملہ ہے وہ کچھ اصولوں سے ٹکرا جاتا ہے ٹھیک مثال کے طور پر ایک نے پیسے دیے جی جانور اس کا جی اب اس جانور میں آگے جا کے اضافہ ہونا ہے ٹھیک ہے جو اضافہ ہونا ہے وہ اجرت پنتی ہے <coughs> کہ بیٹھی کی اجرت میں تم آدھا لے لینا مثال کر مہنگا جانور ہے جی کہ جو بھی بچہ ہوگا وہ بڑا ہوگا دس سال بعد جتنے کا بکے گا آدھے تمہارے آدھے ہمارے ٹھیک ہے یا وہ تمہارا بھینس ہماری ٹھیک ہے تو اس طرح کی اجرت مقرر کرنا ابہام پیدا کرتا ہے ٹھیک ہے ہو سکتا ہے آگے اس کی نسلیں نہ چلے ٹھیک پھر کیا ہوگا وہ بچہ ہوتا ہے وہ مر جائے تو پھر کیا ہوگا جو کام یہ کرنے جا رہے ہیں یہ کام کریں لیکن صحیح طریقہ ہم بیان کر دیتے ہیں صحیح لیکن صحیح طریقہ اس کا یہ ہے کہ مثال کے طور پر آپ کو ایک لاکھ روپے کی بھینس خریدنی ہے آپ خود خریدیں یا اس ایک لاکھ میں سے پچاس ہزار روپے اس کو قرضہ دیتے سامنے والے کو ٹھیک ہے جتنے کی بھی بھینس آ رہی ہے آپ اس کے آدھے پیسے اس کو کہیں کہ آپ میں آپ کو بطور قرضہ دیتا ہوں ٹھیک ہے آدھے پیسے میرے ہیں ٹھیک ہے خود خریدیں یا اس کو کہہ دیں وہ چونکہ ممکن ہے زیادہ جاننے والا ہو وہ بھینس خرید کر لے آئے جو بھی پیسے جتنے کے بھی آئے انہوں نے سارے پیسے دے دیے اس طور پر کہ آدھے اس شخص کو بطور قرضہ دیں اور آدھے اس کے اپنے ٹھیک ہے جب دو افراد نے مل کر بھینس خریدی تو اس بھینس کے اندر دونوں کی ملکیت برابر ہو گئی ٹھیک اس پر جو اخراجات آئیں گے وہ اخراجات دونوں برابر فیس کریں گے ٹھیک ہے اس سے جو دودھ نکلے گا یعنی دودھ بھینس کی آمدنی ہے وہ ان دونوں کی ملکیت ہوگا ٹھیک ہے وہ اگر بیچا جاتا ہے یا وہ تقسیم کیا جاتا ہے پینے کے لیے بھی تو وہ دونوں کے درمیان تقسیم ہوگا ٹھیک ہے اب اس بھینس کی آگے نسل چلتی ہے بچہ ہوتا ہے اس پر دونوں کی ملکیت ہوگی تو یہ طریقہ اختیار کر کے یہ جائز طریقے سے اپنا جو لین دین کا ایگریمنٹ ہونے جا رہا ہے یا معاملہ ہونے جا رہا ہے اس کو آسان طریقے سے کر سکتے ہیں کوئی حاضر نہیں ٹھیک وہ جو طریقہ تھا اس میں غلطیاں تھیں اس میں بہت ساری غلطیاں ٹھیک تو یہ جو طریقہ آپ کو فرمایا مفتی صاحب نے اس طریقے کو اپلائی کرنے کی کوشش کریں میں مزید کال دیجیے جی میرا سوال یہ ہے کہ دو اسلامی بھائیوں نے مل کے ایک بزنس شروع کیا میں یہ تھا کہ ایک اسلامی بھائی کے ساری رقم تھی لیکن وہ کام نہیں کر رہے تھے وہ سلیپنگ پارٹنر تھے اور جو دوسرے بھائی تھے وہ ان کی انویسٹمنٹ نہیں تھی لیکن وہ کام کر رہے تھے اب جو کام نہیں کر رہے تھے بھائی انہوں نے کچھ عرصہ بعد یہ ان کو کہہ دیا دوسرے بھائی کو کہ وہ اپنا بزنس جو ہے وہ وت کریں گے تو وہ ان کی اماؤنٹ جو ہے وہ واپس کر دی جائے تو اس کے دو تین مہینے کے بعد وہ جو پارٹنر تھے انہوں نے کہا کہ جو اماؤنٹ انہوں نے لینی ہے جن پارٹیوں سے تو وہ اماؤنٹ نہیں مل رہی کہ وہ آپ کو پیسے واپس کرے تو اب اس ٹائم کو تقریباً پانچ چھ مہینے گزر چکے ہیں تو لیکن ابھی بھی وہ پارٹنر یہی کہہ رہے ہیں کہ مجھے پیسے نہیں ملے تو وہ میں ملیں گے تو آپ کو پیسے واپس کروں گا اس سلسلے میں کیا حکم ہوگا کہ یہ پیسے کس سے لینے ہمیں چاہیے کہ اب اس کا جو ہے وہ جس کے اوپر یہ بنتا ہے کس کی رسپانسبلٹی ہے پارٹنر کے ساتھ بزنس شروع کیا تھا اس سے یا پھر جس پارٹی سے پیسے لینے ہیں اس کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ پیسے واپس کرے تو جس سلیپنگ پارٹنر کو پیسے لینے تھے اب وہ کس سے پیسے لے سکتا ہے کیونکہ اس کو پیسے پانچ چھ مہینوں سے نہیں ملے جزاک اللہ خیر السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ اچھا انہوں نے یہ واضح کیا ہے کہ اس میں جو نکلا ہے کام سے وہ سلیپنگ پارٹنر نکلا ہے جی یا وکنگ جی پارٹنر نکلا جی ہے, ہے سلیپنگ, پارٹنر سلیپنگ پارٹنر نکل گیا ہے جی, جی نکلنا چاہ رہا ہے وہ پیسے مانگ رہے وہ, وہ دیکھیں یہ ہے دو فریقین کا معاملہ ٹھیک ہے دو چار موٹی موٹی چیزیں میں بین کر دیتا ہوں جی لیکن اس مسئلے کے متعلق تمام تر جو گائیڈینس ہے وہ دینا ممکن نہیں ہے جی پہلی بات تو یہی کلیئر نہیں ہوں میں کہ نکلنا کون چاہ رہا ہے جی ورکنگ پارٹنر وہ نکلنا چاہ رہا ہے یا سلپنگ پارٹنر جس کا جو انویسٹر ہے وہ نکلنا چاہ رہا جی انفیسٹر ہے انفیسٹر اگر انویسٹر نکلنا چاہ رہا ہے تو ظاہر بات ہے کاروبار ہے نا یہ جب آپ نے دوسرے کو پیسہ دیا ہے اور وہ پیسہ ایک مارکیٹ کی پریکٹس کے مطابق اگر تو ایسا ہو کہ اس نے باؤنڈ کیا ہو کہ جناب آپ نے ادھار نہیں بیچنا جی تب تو ورکنگ پارٹنر ادھاری بیچ نہیں سکتا لیکن جو بات ہوئی ہے وہ یہی ہوئی ہے کہ ٹھیک ہے है طرح مارکیٹ میں ہوتا ہے کام اس طرح آپ کریں گے ٹھیک ہے تو اب مارکیٹ میں ادھاریاں تو پھنسی ہوتی ہیں جی اب اس پر یہ پریشر تو نہیں ڈالا جا سکتا کہ اپنی جیب سے ادا کرو ٹھیک انتظار کیا جائے گا اچھا دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ یہ کمپرومائز کر لیں ٹھیک ہے نفع تقسیم کریں اور وہ جو رقم ہے اس رقم کو پینڈنگ ڈال دیں کہ جب جب ملے گی آدیس اس کے حصے میں آ جائے گی آدھی کے حصے میں آ جائے گی ایک کمپرومائز کی صورت ہے مثال کے سارا کام کلوز ہو گیا ہر معاملہ سیٹل ہو گیا پچاس ہزار روپے باقی ہیں ٹھیک جس میں سے پچیس ہزار اسکول پچیس اسکول دونوں انتظار کریں جیسے جیسے رقم آتی رہے دونوں تقسیم کرتے رہیں تو اب سیٹلمنٹ کس طرح کرنی ہے اس کے بہت سارے طریقے ہیں اور بہتر یہ ہے کہ قریبی دارال سنت میں آپ چلے جائیں اور وہاں جا کر دونوں پیار محبت کے ساتھ اپنے معاملے کو ڈیل کر لیں ایسے معاملات کے اندر جلد بازی اچھی نہیں ہوتی سامنے والے کی مجبوری کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اس کے پاس تو انویسٹ تھی نہیں اس نے تو آپ کے پیسے لے کر انویسٹ کی تھی کاروبار کیا جس طریقے سے کاروبار ہوتا ہے اگر ادار کی اجازت تھی تو اس سے ادھار بھی بیچا اب وہ کہاں سے نکالے گا پیسے آئیں گے تو وہ ادا کرے گا تو اس معاملے اب دارالارالفافہ سے رابطہ کریں امید ہے انشاءاللہ شاء رابطے کے لیے ابھی سلائڈ مدنی چینل کی اسکرین پہ آپ دیکھیں گے آخری کال لیتے ہیں مورتی صاحب سر مجھے یہ معلوم کرنا ہے بیسکلی میرا ڈیولپمنٹ اور ڈیزائننگ کا کام ہے اچھا اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس بہت سے لوگ کچھ ڈائریکٹ کلائنٹ آتے ہیں اور کچھ مارکیٹنگ کے تھرو ہم لوگ مارکیٹ کرتے ہیں تو کچھ کلاٹ آتے ہیں اور کچھ دوست یار ہوتے ہیں جو ہمیں کلائنٹ دیتے ہیں لیکن وہ ساتھ میں ہمیں یہ مینشن کر دیتے ہیں کہ ہم, ہم آپ کو کلاٹ دے رہے ہیں اس پہ ہمارا دس پرسینٹ رکھ دینا ہمارا پندرہ پرسینٹ رکھ دینا ہمارا بیس پرسینٹ رکھ دینا تو یہ کیا صحیح ہے یہ جائز ہے یا ہم ان سے یہ کہیں کہ بھائی جو بھی ہوگا ہم خود دیکھ لیں گے آپ سو سا اس کو ذرا ڈیٹیل میں آپ ہمیں ذرا سمجھا دیں ٹھیک ہے جی دیکھیں ڈیٹیل میں تو ہم نے پورے دو بلکہ تین سلسلے کیے تھے दे. تین پروگرام جو ہے صرف کمیشن اور بروکری پہ کیے تھے اور اسی طرح کا ایک مسئلہ تھا بالکل ڈیزائننگ وغیرہ کا کسی نے سوال کیا تھا اور اس کا کوئی میں نے پندرہ منٹ کا تو جواب دیا ہوگا جی داولفتہ اہل سنت کی جو ایپ ہے اس کے اندر ایک آئی کون ہے احکام تجارت کے نام سے جی پلے से سے اور ایپل کے اسٹور سے آپ کو یہ اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کرنے کو مل جائے گی اس میں احکامی تجارت کے آئیکن کو کلک کریں اس میں پورا ایک فولڈر ہوگا کمیشن اور بروکری کے مسائل جی تو اس سوال کا جواب تفصیل کے ساتھ وہاں بھی آپ کو مل جائے گا میں بھی یہاں کچھ عرض کر دیتا ہوں دیکھیے کمیشن اور بروکری جو ہے وہ ایک مستقل کام ہے نو no ڈاؤٹ لیکن دیگر کاموں کی طرح اس کام کے بھی کچھ تقاضے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ آ, ایک دوست کا دوست ہے جب زید ہے اس کا دوست ہے بکر بکر نے ایسے ذکر کیا ہے میں فلاں کام کرنا چاہ رہا ہوں اب زید کو پتا ہے کہ خالد جو ہے یہ کام کرتا ہے جی. اس نے خالد کو فون گھما دیا کہ ایک بندہ کام کرنا چاہ رہا ہے میں آپ کو آپ بھیج رہا ہوں جتنی کی بھی ڈیل ہو آپ لوگوں کی مجھے اتنے پرسینٹ دے دیجیے گا تو زید نے اتنا کام نہیں کیا جتنا ایک بروکر کو کرنا چاہیے تو بروکر صرف زبانی جمع خرچ پر خرچ پر نہیں چل سکتا ہاں اس کو یہ پلان کر سکتا ہے مثال کے طور پر اپنے خرچے پر دونوں کی میٹنگ کا ارینج کرے کچھ جو ہے چیزیں وہ اپنے ذمے لے لے کچھ کام کرے کچھ بھاگ دوڑ کرے کچھ تگ و دو کرے تاکہ جو پارٹیوں کو ملوانے پر محنت اور ایک عملی ایکٹیویٹی ہے وہ پائی جائے اگر وہ پائے جاتی ہے تو اس طرح کا کام کرنے کا جو مارکیٹ میں عرف ہے جی ہر کام پر دس فیصد نہیں لیا جاتا جیسے بروک یہ ریل اسٹیٹ کا کام ہے ایک پرسنٹ پر بھی ہوتا ہے دو پر بھی ہوتا ہے زیادہ زیادہ کہیں ہوتا ہوا چار پر ہوتا ہوا بابل مدینہ میں میں نے نہیں سنا کہ میں روز جی کہ دو سے زیادہ پر ہوتا ہو یہ جو ہمارا ریل اسٹیٹ کا کام ہے اس میں تو نارملی دو پرسینٹ ہی ہوتا ہے اور بازو کا تو ایک ہی پرسنٹ ہوتا ہے یعنی ایک پارٹی کی طرف سے ایک پرسنٹ اور دوسری کی طرف سے ایک پرسنٹ تو میں یاد کر رہا ہوں کہ اس طرح کا کام کرنے کا جو عرف ہے وہ پھر آپ سامنے والے پارٹی سے طے کر لیں اگرچہ کہ اس کو پتا نہ چلے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ جس پارٹی کو لے کے جا رہے ہیں اس کو بتا کے لے کے جائیں کہ میں معاوضے پہ کام کروں ضروری نہیں ہے لیکن جس کے پاس لے کے جا رہے ہیں اس سے آپ کی ایک انڈرسٹینڈنگ ہو پہلے سے پھر آپ پوری میٹنگ ارینج کروائیں خود عملی طور پر اس میں شامل ہوں خود اس میں حصہ لیں تاکہ صرف فون اور زبانی جمع خرچ کرنا نہ کہلائے عملی ایکٹیویٹی کہلائے اس کے بعد جو میں نے ارض کیا ہے اس تفصیل کے ساتھ آپ معاوضہ لے سکتے ہیں ہمارے سلسلے کا وقت ختم ہوا اور کل دوپہر یہ سلسلہ آپ ریپیٹ ٹائم میں نشر مقرر کے طور پہ دوپہر ساڑھے بارہ بجے دیکھ سکیں گے انشاءاللہ شاء اللہ از اور انشاءاللہ آئندہ اتوار کو اسی وقت باب المدینہ کراچی میں مغربی نماز کے کم آدھے گھنٹے کے بعد ہمارا سلسلہ ہوتا ہے دوبارہ ہوگا آپ کی کالز ہوں گی آپ کے پیغامات ہوں گے اور مفتی صاحب کے جوابات ہوں گے ابھی بڑھیں گے مدنی چینل کے اگلے سلسلے مدنی نیوز یعنی مدنی خبروں کی طرف سلو الحیب صلی اللہ تعالی ال محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم